ین <تصفيق> انت الحمد اللہ وصلاۃ وسلم علا سد المبیا اب الرحمن الرحیم اس کے بعد صورۃ الفجر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کچھ قسمیں کھائیں مبارک اوقات کی پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ سرکش اور نافرمان لوگوں اور قوموں کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا ہے بتایا گیا کہ جو کچھ دیا جا رہا ہے یا واپس بھی جا رہا ہے سب امتحان کے لیے ہے اور قیامت کا برپا ہونا اور اس دن کامیابی اور ناکامی والوں کا تذکرہ بھی صورت کے آخر میں کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولفجر قسم ہے فجر کی ولیال عاشر اور دس راتوں کی و والوتر اور جفت اور تاق کی یعنی ایمن اینڈ آڈ نائٹس جفت اور طاق راتوں کی ولری ری ادا یس اور رات کی جبکہ وہ جانے لگے یہ چار آیات ہیں جن کے بارے میں آرا بہت ہیں ایک رائے یہ ہے کی بڑے مبارک اوقاتی قسمیں کھائی گئیں فجر کا وقت انقرآن فجری کا آنا مشہور بڑا مقبول ہوتا ہے سورے بنی اسرائیل رات کے فرشتے جاتے دن کے آتے ہیں دس راتیں ایک راہی زر ہجا کے مہینے کی پہلی دس راتے ہیں. وہ پہلے دس دن بہت قیمتی بخاری کی روایت پورے سال میں سب سے زیادہ جو عمل بندے کا اللہ کو پسند ہے وہ ذنحجا کے دن رات میں کیا جانے والا عمل پہلے دس دن اور بشف عید اور جف اور راتوں کی اس سے مراد رمضان شریف کا آخری اشرہ لیا گیا یہ اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں قدر کی ایک رات ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے اب آج کے بعد تو چانس نہیں ہے نا جی انتیسویں شب ہے اللہ یہ ہے تو یہ بھی اللہ عطا فرما دے اور اگر ہو چکی تو اللہ اس میں ہمارا حصہ شامل فرمائے رکھے تو یہ مراد دی گئی رمضان شریف کے آخری اشرے کی راتیں ولی ادا یسر اور رات کی جبکہ وہ جانے لگے رات کا آخری حصہ مسلم شریف کی روایت اللہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نظول فرماتا فرماتا کہ ہے کوئی مجھ, سے مانگ لے والا تو مجھ سے مانگ لے یہ بڑی برکت والے اوقات کی قسمیں کھائی گئی ہیں خیر اس میں آرا بہت ہیں اور ذرا یہ مشکل مقام ہے کہ اس کو جوڑا کیسے جائے اگلے مقام سے واللہ اللہ عالم وہ تصویر میں نہیں جانے کا موقع آگے چلتے ہیں حلفی کا قسم حجر یہ قسمیں ہیں کہ ان میں ہر یہ قسمیں ہر عقل مند کے لیے کافی ہیں یہ میں نے سادہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھا غور و فکر کرنے والے ان روحانی اوقات کی قسموں کو اگر سنے تو اللہ کی عظمت کے قائل ہو کر اس کی طرف رجوع کرے مگر بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نہ سنی پیغمبر کی نہ مانی اب ان کا بیان علم پورا کئی فعال اور کا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا عاد کے ساتھ ارم ذات العماد ارم کے ستونوں والے ایک رائےم ان کے شاہی خاندان کا نام تھا قوم آد کے ستونوں والے بڑے بڑے محلات الم لم نق مت لا فل بال ان جیسا شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا بڑے بڑے جسم اللہ تعالی نے ان کو عطا کیے اچھا پچھلے آٹھ دس سال سے ایک پکچر جو ہے نا وہ چھتیس مرتبہ شیئر ہو چکی ہے تو بھائی وہ فیک پکچر ہے ٹھیک ہے نا میں جا رہا ہے اتنا بڑا وہ ڈھانچہ ہے وہ کچھ نہیں وہ فیک ہے بھائی ٹھیک ہے اللہ بہتر جانتے ہیں ان کے دیل ڈول کتنے بڑے تھے اللذی لم یخلق مثلہ فی البلاد ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا بڑے جسم تھے ان کے وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد قوم سمود کے ساتھ کیسا سلوک کیا جنہوں نے وادی میں سخت پتھر تراشے محلات پہاڑوں کو تراش کر بناتے اس قدر اللہ نے ٹیکنالوجی اور صلاحیت دی تھی و فرعون ذل اوت وفراؤن دل اوتاد اور میخوں والے فرون کے ساتھ وہ بڑے بڑے کیل کیلک کر خیمے لگانا سولی دینا تفصیل آئی سوچو کیا سلوک کیا اللہ, نے, ان کے ساتھ اللہ تغو فی وہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی الفساد پھر ان شہروں میں بہت فساد مچایا مربو کا سعودا آدھار بس ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسا ڈالا ان نربا کا رسواد بے شک آپ کا رب تو گھاٹ میں ہے اللہ اکبر بہت سخبات ہے مہلت دیتا ہے تھوڑی سی بلاخ پکڑ کرتا ہے یہ بڑے بڑے کو نہیں چھوڑا تو باقی کسی کی کیا اوقات ہے یہ عبرت مشیقی نے عرب کے لیے بھی جن کے درمیان میں قرآن نازل ہو رہا ہے اور ہر دور کے سرکشوں کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے تسلی کیا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے ظالم و جابروں کے لیے دنیا میں بھی اگلی دو آیات بہت توجہ فرمائیے گا یہ ساری زندگی کا امتحان مال کسی کو زیادہ امتحان آزمائش کم دیا امتحان آزمائش یہ اہم نقطہ ان دونوں آیاتوں میں آ رہا ہے توجہ فرمائیے گا فامال ان الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه وناعم بس انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے ابتلاء پھر اس کو عزت دیتا ہے اور اسے اس نعمت دیتا ہے فیقول اور ربی اکرمند تو کہتا ہے میرے دن بڑی میرے رب نے بڑی عزت دے دی مجھے بڑا خوش ہوتا ہے پھولا نہیں سماتا تک لیکن آگے سنیے وہ اما ادام بطلاحو وہ اما ادام بطلاحو اور جب پھر اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے فوکا جا رضو اور اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے کچھ کم کر دیا کچھ لے دیا فیقول اور ربی آہانند کہتے ہیں میرے رب نے مجھے سلیل کر دی حالانکہ دونوں آیت میں ابتلا ابتلا کا لفظ ہے ابتلا آزمائش کو کہتے دیا گیا وہ بھی امتحان سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ ملی امتحان تھا شکر کا ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی امتحان کا صبر کا وہ تو پیغمبر کامیاد کامیاب ہے دونوں سمجھایا جا رہا ہے بھائی یہ بدلتے حالات آزمائش ہیں اور تمہارا امتحان ہے اس میں کہ تمہارا رویہ کیسا رہتا ہے اور مؤمنانہ طرز عمل کئی مرتبہ بیان ہوا بخاری شریف مسی شریف کی روایت نعمت میرے شکر کرو مصیبت آئے تو صبر کرو کل بلنا تک یتیم ہرگز نہیں تمہارا یہ دنیا کے معاملات کے اندر یہ جانا غلط طبی اختیار کرنا غلط ہے بلنا تک کریمون ال بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ولا الا عامل مسکین اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے و تھا کلو نہ تو اکل لما اور تم میراث کے مال کو سمیٹ سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو وہ تو حبون المان خبن جما ادماں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوئے خوب محبت کرتے ہو تم یہ ہے مسئلہ اصل میں کیا مطلب آخرت پیش نظر نہ ہو مقصد زندگی وعدے نہ ہو تو ایک گھٹیا کردار سامنے آتا ہے یتیم کو دھگے دینا یتین تو معاشرے کا بڑا پساوہ کمزور طبقہ ہوتا ہے اور خود نہیں کھلا سکتے تو کسی کو ترغیب دلا تو بھائی بھوکے کو کھانا کھلا دے یہ بھی نہیں کرتے یہ موضوع سوریہ معاون میں بھی آئے گا وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ شاء تعالی میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو تم بڑا تھا ہم نے سوریہ آیت نمبر گیارہ بارہ تیرہ چودہ میں وراثت کے حصے بتائے گا اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو ان کو پامال کرے گا اس کے لیے جہنم کا ٹھکانا ہے یہ وراثت کے حصوں میں جو گڑبڑ کرتے ہیں لوگ بیوہ کا حصہ کھا جاتے ہیں بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں بہت ظلم ہے بہت ظلم ہے بہت ظلم ہے جہنم کے انگارے ہیں جو تیار کر رہا ہو تو اپنے لیے قرآن کا بیان پڑھنے سونے سا آیت نمبر گیارہ بارہ تیرہ میں یہاں بھی مجرمین کا ذکر ہوا اور مال کی بڑی شدید محبت اور مال ہی کے پیچھے دیوانے نہیں تمہارا معیار ہوگا یہ مال کا کہ مال ہے تو عزت ہے اللہ کا معیار کیا ہے اللہ کا معیار ہے ان اخرم کم اتقاکم اللہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ بے شک اللہ کے نگاہ میں تم سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے والا ہو تو یہ مال دولت اس سے عزت نہیں اللہ کے نگاہوں میں سیدت کردار تقوی ہونا اس سے اللہ کے نگاہوں میں تمہاری قدر و قیمت ہوگی کل ہرگز نہیں ادا دکھلکم ڈکا جو زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اب بالکل فلیٹ چٹیل میدان وجہ ارب کبل ملک صفا اور آ جائے گا آپ کے رب کا حکم اور فرشتے بھی سفے در سفے باندھ کر وہ جی ایم اے بھی جہنم اور اس دن جہنم لائی جائے گی مراد پیش کی جائے گی یوم ذک کر لہ ذکر اس دن انسان مجرم انسان سوچے گا اور کہاں اس کو سوچنا نفع دے گا یقول یا لہی تنی قدم تلی حیاتی کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پہلے نے ایک عمل بھیجا ہوتا یہ حسرت اس دن کی کوئی فائدہ نہیں دنیا میں عمل کا موقع تھا آج تو کوئی فائدہ نہیں ہے حسرت کا فیولہ آداب اللہ دے گا ویسا کوئی نہ دے گا ولا احد اور اس دن جیسا اللہ باندھے گا اور پکڑے گا ایسا کوئی باندھ نہ سکے گا ایسا کوئی پکڑ نہیں کر سکے گا اللہ اس برے انجام اور حسرت سے ہمیں بچائے اب خوبصورت انجام والوں کا بیان ہاں اللہ کے متقی بندوں کا بیان نیک اوقات کی حفاظت کرنے والوں کا بیان اللہ کے پیغمبروں کی دعوت پر لبائی کہہ کر محنت کرنے والوں کا بیان یا ائت نفس المتم اے اطمینان والی روح یہاں ترجمہ روح کرنا بہتر محسوس ہوتا ہے یا تو نفس المتم اے اطمینان والی روح ارجی رب کی روزیت مردی یا تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف وہ سے راضی اور تو اس سے راضی ساری زندگی کا حاصل کیا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ایک صاحب علم نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا ذرا مثال تو آپ کو تھوڑی سی محسوس ہوگی لیکن کام آئے گی مشرقی روایات میں اب بھی ہے کہ بھائی جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو خوب سجایا جاتا ہے خوب تیار کیا جاتا ہے اب تو کچھ زیادہ ہی معاملہ بس یاد رکھو بھائی یہ دلہن کا تیار ہونا اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے دنیا والوں کے لیے نہیں بھارت اس بحث کو چھوڑیے سمجھانے کی اور سمجھنے کی بات یہ تھی کہ اس پر اس کو لوگ دیکھتے ہیں اس کی سہیلیاں گھر والے بڑی اچھی لگ رہی ہو ایسا ہاں فلا فلا فلا فلا اس غریب کی پریشانی کیا ہے اس کی پریشانی ہے کہ جس کے لیے مجھے سجایا گیا وہ مجھے اچھا محسوس کرے گا یا نہیں پسند کرے گا یا نہیں پسند کرے گا بات سمجھ آ رہی اب اس مثال کو سائڈ پہ رکھیں کہ اب بہت سارے تو گزر چکے رہے اس بڑے لیسٹ اس کو رکھیں سائڈ پر لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تم بڑے اچھے ہو مجھے کہہ رہے آپ کو کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے اس کو کہہ رہے. ہوں گے بھائی بات تو ہے کہ وہ کہہ دے کہ تو اچھا ہے ایک دوسرے کو بڑے اچھے کوئی فلاں کو بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑا نہیں گئے بڑا متقب بڑا پارسا اللہ قبول کرے بات ہے کہ جس کا میں بندہ ہوں وہ کہہ دے کہ ہاں تو اچھا ہے وہ راضی ہو جائے بات تو یہ ہے میں آپ سے راضی ہو گیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے میرا اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی نہ ہوگا تو کیا ملا ساری دنیا میں نے پالی ساری فیم شہرت نام سب کچھ پا اللہ کو نہ پایا کیا پایا میں نے یا یہ تو سن اطمینان والی روح ارجعی رب ربی کے دیا تم لوٹ اپنے رب کی طرف وہ تس سے تس سے فی عبادی پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں بندے تو سارے ہیں وہ کہہ دے کہ تُو میرا بندہ ہے بات تو تب ہے نا وہ کہہ دے تو میرا بندہ میں کہہ رہا ہوں کا نابود اللہ تیری عبادت تیری بندگی کرتا ہوں تیری بندگی کرتا ہوں اللہ کہہ دے ہاں تیری بندگی کرتا رہا اللہ کہ دے ہاں تُو میرا بندہ ہے پیغمبر دعائیں کر کے گئے توفنا مسلمہ ودحقنا بسوا تو مسلما وسواد اللہ اسلام کی حالت پر وفاد دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما دے تو اللہ کہ دے ہاں فد خلیف ہی جو میرے بندے ہیں ان میں داخل ہو جا بد خلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا تب بات ہے اللہ یہ پیارا حسین انجام مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے وہ ذکر بھی پہلے کیا تھا کئی مرتبہ پوچھا بھائی آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا سوچا کیا پلاننگ گھر والوں کے بارے میں میں بھی کرتا ہوں پلاننگ آپ بھی کرتے ہم سب کرتے ہیں کیا ویژن گھر والوں کے لیے سیٹ کیا قرآن کی یہ دو آئے ہیں قرآن کی یہ دو آئے ہیں کل اللہ میرے لیے میری فیملی کے لیے اعلان کر دے فدخلی فی عبادی جنتی داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں اللہم اللہ انس الو کا را کا ولجن سے تیری رضا اور تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ اس کے بعد سورت البلد ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے نیت لوگوں اور برے لوگوں کے انجام کا ذکر کیا اور سعادت کس کو ملے گی بلند مرتبہ کس کو ملے گا اس کا بھی روڈ میپ ہے جو اللہ تعالی نے صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے اور کچھ قسمیں بھی اللہ نے ابتدا میں کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسم بحاد البلد نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں شہر مکہ وہ بحاد ال اس کا ایک ترجمہ بڑا عجیب ہے میں آپ کے سامنے وہی کر رہا ہوں اور اے نبی آپ تو اس شہر میں حلال کر لیے گئے ہیں حلال ہل سے ہل اسی سے حلال کا لفظ حلال کر لیے گئے یہ تو شہر حرام ہے نا حرمت والا یہاں تو جانور کو انسان کو ہاتھ لگانا کیا جانور کو بھی ہاتھ لگانا منع تفصیل وہ اپنے مقام پر احکامات ہیں لیکن یہاں لوگ آپ کو مجنو کہہ رہے ہیں دیوانہ کہہ رہے ہیں جادوگر کہہ رہے پتہ نہیں کیا کہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ ظلم ان لوگوں نے آپ پر روا رکھا ہوا ہے اللہ اکبر یہ ہے جو ایک ترجمانے کی گئی وہ انتم بحاد البل اور آپ یہاں اس شہر میں حلال کر لیے گئے یعنی آپ کا کوئی حرمت کا پاس نہیں رکھا جا رہا اور آپ پر جو ہے وہ لوگ ف... آ... کامنٹس پاس کر رہے ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں استغفر اللہ لان تان کر رہے ہیں اللہ نبی علیہ السلام کی دل جوئی فرما رہا ہے ووالدی مما ولد اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی آدم علیہ السلام و نسل انسانی کی اللہ اپنی مخلوق کی قسم کھاتا ہے بھائی آپ اور میں قسم کھائیں اٹھائیں تو صرف اللہ کی قسم کھانا جائز اور نہیں کھائیں صرف اللہ کی وہ بھی ضرورت ہو تب اللہ کیونکہ اللہ سب سے برتر ہستی ہے اللہ قسم کھاتا ہے بعد میں وزن آئے تاکہ تاکہ ہم سیریس ہوں مگر اللہ تو سب سے بہتر ہے وہ کس کی قسم کھائے گا وہ پھر مخلوق کی قسم کھا کر ہمیں سمجھاتا ہے لقت خلقی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے مشقت تو ہے پیٹ کھانے کو مالتا ہے گھر گھر کے معاملات ہیں آدمی کو کمانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے مشقتیں جھیلنا پڑتی کیسی کیسی مشقت ہے اللہ اکبر ہم میں سے اکثر کو تو بڑی فیسلٹیز اویلیبل بڑے, بڑے آرام سے ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ اس گرمی میں بھی روزہ بھی کس قدر محنت مشقت تو ہے بہرحال وہ تھنڈی مشینوں کے کمرے میں بیٹھے ہوئے گی اپنی بچارے کی مشقت ہے زیادہ یہ بات ہے مشقت صرف غریبوں کی نہیں ہوتی مالدار کی اپنی مشقت ہوتی ہیں ذرا ریٹس اوپر نیچے ہو جائیں پوچھیں نا کیا حال ہوتا ہے ذرا شپمنٹ جو ہے نا وہ لیٹ ہو جائے کتنا بڑا اس پر لگتا ہے ٹیکس یا جو بھی فائن وغیرہ ہے پوچھے ان سے جن کے ساتھ یہ معاملات ہر ایک کی اپنی اپنی مشقتوں کے پہلے. پہلو بجا کچھ بیسک انسٹنکس کا معاملہ پیٹ بھر گیا تو اور مشقت اولاد نہ فرمانے کے لیے کتنا بڑا اذیت کا معاملہ ہوتا ہے اللہ محفوظ رکھے ہاں لیکن سب سے بڑا مشقت کا معاملہ کیا ہے وہ جو سورہ انشقاق میں ہم نے پڑھا بالآخر تم نے کہاں کھڑا ہونا ہے اللہ سبحان و تعالی کے سامنے لقت خلقی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ایا صب القدر احد کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا کیا سمجھ بیٹھا انسان اپنے آپ کو یقین لوبادا کہتے میں نے ڈھیرو مال خرچ کر ڈالا بڑی دولت ہے میرے پاس میں نے یہ اڑایا یہ کیا دیکھو میں نے یہ خرچ کیا دیکھو میری فلا تقریب میں یہ معاملہ دیکھو میں نے فلا موقع پر اتنا دیکھو میرا یہ بل بھی میں دکھا دوں ایسے بھی ہیں بھائی سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں ڈیڑھ کروڑ تو میں نے فلاں میں تقریب پہ لگائے تھے ڈھائی کروڑ فلاں جگہ لگائے تھے اللہ اکبر کبیرہ یہ وہ ہے جس کا آڈیٹ نہیں ہوتا وہ فگر بتا رہا ہوں میں آپ کو اللہ معاف کرے بڑا اظہار ہوتا ہے اپنی دولت کا تو اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو گئے تم نے کسی کو جواب نہیں دینا یہ جو, جو کچھ تمہیں ملا ہے کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی ذرا دیکھو فرمایا ایا سب اللہ یرہ احد کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہاں کوئی آبزرو نہیں کر رہا اس کو علم له کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان دو ہوٹ نہ دیے وہ نہ جدئی اور دو راستے نہیں دکھا دیے یہ خیر کا یہ شرکا یہ نیکی کا یہ بدی کا جس طرح چاہو چلو دیکھتے نہیں ہو تم کیا آگے سنیے فلکتا ہے بس وہ آقابا میں داخل نہ ہوا وما ادبا کا مل اور تمہیں کیا خبر آقابا کیا ہے اقبا کا ترجمہ تن راستہ جس سے گزرنا مشقت والا معاملہ ہو ابھی یہ مشقت سے گزرا نہیں سادسی پیاری مثال لے لیں کسی نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا ہے بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے بتائیے چڑھنے میں مشقت ہے یا گرنے میں سادسی بات ہے چڑھنے میں ساری محنت چڑھنے میں بھائی بس ایک پیر پیچھے کرے اللہ معاف کرے گیا نیچے ختم برا بننے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں اچھا بننے کے لیے پابڑ بیلنے پڑیں گے جنت میں جانے کے لیے مشقت ہے گناہوں میں اڑے رہو ہو مل جائے گی استفر اللہ استفر اللہ استغفر. یہ تنگ راستہ اب تمہیں کردار کی بلندی چاہیے بہت اہم مقام ہے قرآن حکیم کا نصیاتی علوم کے ماہرین بھی بڑا غور کرتے ہیں اس کے اوپر کردار کی بلندی چاہیے اور روڈ میپ سمجھو مشقت اسے گزرنا پڑے گا کیا ہے مشقت فکوراقعبا گردن کا آزاد کرانا غلام کا آزاد کرانا او اتآم فی یومن ذی مصقبہ یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں یتیمن ذا مقربا یتیم رشتے دار کو او مسکین ذا متربا یا خاک نشی مسکین کو انسانی ہمدردی مخلوق کی تکلیف کا درد دنیا سکھائے گی ہمیں سوشل ویلفیئر معاف کیجیے گا بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم غیروں کو دیکھ کر اور ان کی باتیں کر کے اپنے بھی کی تعلیمات کو بھلاتے ہیں قرآن کہہ رہے کردار کی بلندی یہ ہے انسانی ہمدردی پہلے پیدا کرو اپنے اندر نیک آدمی کون ہوتا ہے البقرہ 177 ایمان کے بعد مال خرچ کرتا ہے یتیموں پر مسکینوں پر محتاج یہ روڈ میپ ہے اگر انسان میں دوسرے کے لیے ہمدردی نہیں ہے تو نیک تو بڑی دور کی بات ہے انسان کے جانے کا مستحق نہیں ہوگا تو گردن کا آزاد کرانا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں یتیم دشدار کو خاک نشیم مسکین کو اچھا اس کے بعد بڑا سوشل ویلفیئر کا کام ہو رہا نہیں اکیلے نہیں بیٹھو بھائی سو بل مر بل مرحما پھر ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو مل جل کر صبر کی وسیعت کی اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو رحم کھانے کی وسیعت کی اب اس میں جڑے اکیلا اکیلا نہ بیٹھا رہے جینی اجتماعیت کے اندر جوڑے ایمان والوں کے ساتھ جوڑے اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے اور رحمت کی بھی وصیت کرے یہ ہے پورا پیکج تو پہلا روڈ میپ کا پہلا جو مالی اسٹوری ہے وہ کیا ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ دوسروں کے کام آنا اور پھر ساتھ کیا ہے ایمان والوں میں داخل ہونا اور مل جل کر صبر کی اور احمد کرنے کی وصیت کرنا الاصح یہی لوگ خوش نصیب ہیں ول نبین کفرو بھی آیاتی نا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم اسحاب المشمہ وہی لوگ بد نصیب ہیں علیہسا ان پر آگ مسلط ہوگی اللہ اجر نا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے ادا سے محفوظ فرما ایک سورت اور پڑھیں گے پھر انشاءاللہ شاء اللہ آٹھ اگر ترابی کی طرف چلیں گے اگلی الشمس سورت سورت اس میں اللہ تعالی نے کئی قسمیں کھائیں پھر تسکی نفس کا بیان آ رہا ہے دونوں صدایت نیکی بدی کی بندوں کو دی گئی اسی میں ہمارا امتحان تو نیک اور برے لوگوں کا تذکرہ بھی آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بشمسی ودا قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی بلقمر ادا اور چاند کی جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آئے یہ حوالہ پہلے بھی دیا گیا تھا تلاہا اسی سے لفظ ہے تلاوت تلاوت ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں پڑھنا بالکل صحیح ہے لیکن ایک اور مفہوم تلاوت کا کیا ہے وہ یہاں آ رہا ہے اذا تلاہا اور چاند کی قسم جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آئے چاند کی روشنی اپنی تو نہیں ہے نا وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے ادھر سے لیتا روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دے رہا ہوتا ہے ٹھیک تو اصل تلاوت کیا ہے پیچھے پیچھے آنا او بھائی یہ نور ایمان یہ قرآن اب اس سے نور لینا ہے اور دوسروں کے لیے روشنی کا باعث بننا ہے اور اس قرآن کی اصل تلاوت کیا ہے اس کے پیچھے پیچھے آنا اور آج تو انتیسویں شب ہے آج تو دعائیں بہت ہوں گی بھائی ادھر بھی ہوں گی حافظ امام صاحب بھی کروائیں گے پھر بدر میں بھی دعائیں ہوں گی ختم تکمیل قرآن کی دعا بھی ہوگی و جا کیا پڑھتے امام الا اس قرآن کو ہمارے امام بنا دے تو امام آگے ہم پیچھے تو قرآن کی تلاوت اصل کیا ہے قرآن کے پیچھے بیچیے کب ہوگی بھائی اسی کے لیے تو پورا مہینہ مہینہ اللہ کے فضل سے لگایا جو اس کی توفیق میری الحمد پتہ تو چلے اللہ کیا چاہتا ہے اسے اللہ کیا فرما رہا ہے کن باتوں سے روک رہے بہت کچھ تو سمجھ آ گیا اب اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ تلاوت کرنے کی توفیق دے اب ہماری زندگیوں میں قرآن نظر آئے وہ تو حضور سے چلتے پڑتے قرآن اما نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کانا خلو قرآن حضور کے کی اخلاق یا تھے قرآن تھے اب اللہ مجھے اور آپ کو بھی قرآن کا ریفلیکشن اس سوسائٹی میں بننے کی توفیق عطا فرمائے اور شم سی ودہا قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی والقمر علی عیدا اور چاند کی قسم جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آئے وہ اذا ادا اور دن کی اور جب وہ اللہ اسے روشن فرما دے وہ اذا ادا اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ دے وہ وما مما اور آسمان کی قسم اور اس کی یعنی اللہ جس نے اسے بنایا بل وما مما پہا اور زمین کی قسم اور اللہ جس نے اسے پھیلایا و وما سیوں اور انسان کی قسم اللہ اکبر اللہ قسم کھا رہے ماسواہا اللہ کی جس نے اسے سواہ درست کیا ان قسموں کے بعد فرمایا الحما فجورہ و پھر اس میں گناہ کی سمجھ بھی رکھ دی اور تقوی کی سمجھ بھی رکھ دی دونوں صلاحیتیں دی ہیں ایک ہے فرشتے ایک رائے کہ وہ بدی کر ہی نہیں سکتے ایک رائے یہی ہے سورتحی میں بھی اشارت بات آئی آئے نمبر چھ میں انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں دی ہیں نیکی کی بھی اور بدی کی بھی اور اسی میں امتحان ہے آگے فرمایا کہا یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا اور یہ تسکیہ کیا ہے گناہوں سے اس کو آلودہ ہونے سے بچاؤ کفر ہے شرک ہے نفاق ہے برے عقائد ہے دنیا کی محبت ہے بغض اداوت تکبر حسد انار ان ساری چیزوں سے بچاؤ اور تسکیا کیا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیوں گنا بندے کی روحانی ترقی میں رکاوٹ ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام تز سادہ سی بات گنا سے بچنا نیکی میں آگے بڑھنا قد اصلاح یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا وقد وہ من خواب اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا جو نسخ و غلام بن کر گناہوں میں ڈٹا ہوا ہے بلکہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو ہی برباد کر ڈالا یہ ہے ناکامی اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے ماضی کی اقوام میں سے قوم سمود کا ذکر جنہوں نے تسکیہ نفس نہ کیا جنہوں نے گناہوں کو ہی قبول جو گناہوں میں اڑا رہنا پسند کیا شرک اور کفری باتوں پر اڑے رہنا ہی پسند کیا تو ان کا انجام بیان ہو رہا ہے کر سمود بے قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا ادم باط اشخواہ جبکہ ان میں سے ایک بدبخت شخص کھڑا ہوا فقول رسول اللہ تو ان لوگوں سے اللہ کے رسول نے کہا صول علیہ السلام نے نا قطل ہی بس دیکھو خبردار محتاط رہنا اللہ کیونٹنی کے بارے اللہ کی اس اونٹنی کے بارے میں اور اس کے پینے کی باری کے بارے میں دن فکس تھا ایک اس کے لیے اور ایک ان کے جانوروں کے لیے تو ڈرنا یہ اللہ نے موزہ دیا اور اس کے پینے کی باری جو مقرر ہے اس کے بارے میں بھی محتاط رہنا نافرمانی نہ کرنا برا ارادہ کر نقصان نہ پہنچانا فقرا پھر ان لوگوں نے ان کو یعنی سود علیہ السلام کو جھٹلایا پھر اس کو ہلاک کر ڈالا دم دم علیم رب بم بہم پھر ان کے رب نے ان پر ان کے گنا کے سبب ہلاکت ڈال دی پھر انہیں برابر کر دیا مٹا کر بالکل ریزہ ریزہ کر دیا آگے اگلی آئے توجہ فرمائیے گا ولا یا خوف اور اللہ تعالی کو ان کے انجام سے کوئی ڈر نہیں تھا یہ جملہ کبھی عجیب لگے گا آپ کو یہ اللہ کو کسی کا خوف بھی ہو سکتا ہے تو قرآن میں کیوں آیا یہ وہی نقطہ پہلے بھی آتا رہا کہ آہل کتاب نے بڑی غلط باتیں کتابوں میں شامل کر دیں اللہ کی طرف غلط غلط باتیں منسوخ کر دیں ساتویں دن اللہ نے آرام کی یاد آیا اللہ نے جواب دیا نا اس کا سوریہ خوف میں بھی سور احکاف میں بھی کیوں یہ بدترین جو الزامات اللہ پر لگا دیے گئے آخری کلام میں اللہ نے وضاحت کر کے قیامت تک کے لیے ان باتوں کو محفوظ کر دیا اب یہ جملہ یہ ساری تفصیل کیوں بیان کی گئی ان اہل کتاب نے ظالموں نے کہہ ڈالا اس قوم کو برباد کرنے کے بعد اللہ کو ڈر ہوا کہ کچھ ہو نہ جائے گا انتخر اللہ انج اس پر اللہ کہتا ہے نہیں بلا خوف و خبا اور اللہ کو ان کے انجام کا کوئی خوف نہیں تھا سورت <تصفح> ال کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتدا میں کچھ قسمیں کھائی ہیں اٹھائی ہیں اور لوگوں کے مختلف اعمال ہیں تو ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے اس کا تذکرہ بھی جس میں جس نوعیت کی طلب ہوگی ویسا ہی اس کے بارے میں ہدایت یا گمراہی کا اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا اور تزکیے کے لیے مال خرچ کیا جانا اس کا بیان بھی اس صورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا یا اشا رات کی قسم جبکہ وہ ڈھانپ لے و نہاری ادا اور دن کی قسم جبکہ وہ روشن ہو جائے وما خلق الذکر اور خلق جو اللہ نے مذکر اور مولس نر اور مادہ کو پیدا کیا ان نسم شا بے تمہاری کوشش مختلف ہے جیسے رات اور دن ان, کا ان کی تاثیر الگ ہے مذکر مونس کے جوڑے ان کی خصوصیات الگ ہیں اسی طرح لوگوں کے اعمال بھی مختلف ہیں اور ان کے اعمال جو کہ مختلف ہیں ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے فَأَمَّا من آفا و تقوا بس جس نے دیا مراد مال اور تقوا کی روش اختیار کی وہ سد اور اچھی بات کی جس نے تصدیق کی پسن یس سر پس ان قریب ہم اس کے لیے آسانی کے معاملے کو آسان کر دیں گے یہ بڑا قیمتی مقام ہے حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں اس مقام کی تلاوت کر کے بھی فرمایا کہ خیر میں نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس نے مال خرچ کیا تقوی خوف خدا دل میں رکھا سچ بات کی تصدیق کی عمدہ کی تصدیق کی اللہ ہے کہ آسان راستے کی آسانی اس کو عطا کر دیں گے دنیا میں وہ جنت کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا اور کل اللہ کی توفیق سے جنت میں اس کے داخلے کی آسانی اس کو عطا کر دی جائے گی اللہ جنت الفردوس اس کے برعکس و اما من بخيلا اور جس نے بخلی یعنی کنجوسی کی مال روک روک کے رکھا اراہ خدا میں خرچ نہ کیا مستغنا اور بے پروا بنا رہا کوئی فکر نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے Destination کیا ہے جانا کدھر ہے وکذب بالحسنا پر اچھی بات کو جس نے جھٹلایا فسن یسرونه للعسرا ان قریب اس کے لیے دشوار معاملے کو آسان کر دیں گے. وہ دشواری سب سے بڑی کام ہے مشقت جہنم کی آگ وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا اللہ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرما حاصل کیا ہے جیسی طلب ویسی توفیق سورہ شورا آیت نمبر اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے سورہ صف آیت نمبر جو خود ٹیڑا ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو ٹوڑھا کر دیتا ہے اب یہاں جو طلب کی بات اس میں مال کے خرچ کرنے کا بھی ذکر آیا یہ نکتہ بھی آگے بھی آئے گا اللہ ہمیں خرچ کرنے تقوی اختیار کرنے ایمان تو مرت الحمدللہ اس میں یقین کی کیفیت مضبوطی بھی عطا فرمائے اور جنت کا راستہ اللہ میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے وما یغنی عن ہوں مال ہوں اور اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ نیچے گھرے گرے گا مراد جہنم کی تہ میں اس کو پھینکا جائے گا اللہ اکبر کھائی میں تو یہ مال جو اس نے بچا بچا کر رکھا راہ خدا میں خرچ نہیں کیا اس کو کام نہیں آئے گا اللہ جہنم ان نہ علیہ بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت کا راستہ دکھانا تو بندہ کس سے مانگے اللہ سے مانگے یہی دعا ایک دینا سراط المستقیم کے الفاظ میں وہ ان لا لل آخر اور بے آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہیں تم جو چاہو سو مانگو بنانا چاہو دنیا چاہو دنیا بھی تمہاری بن جائے گی چاہنے پر بھی مل جائے گی لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اگر آخرت کے طلبگار بنتے ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہنسنا دینے پر قادر اور آخرت میں تو ہنسنا ہے ہی ہے نارم بس میں نے تمہیں بس میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے لا یس اس میں وہی جھلسے گا اسلحہ کا ترجمہ عام طور پر کیا گیا داخل ہونا یہ بھی ٹھیک ترجمہ ہے بہتر ترجمہ ہے جھلسنا جلنا اللہ اکبر لا الا الشقا اس میں وہی جھلسے گا جو بڑا ہی بد نصیب ہے اللہ اجیرنا اللہ کا رب وطول جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا بس جن بل اطخو اور اس سے وہی بچایا جائے گا جس نے خوب تقوا اختیار کیا مال جو اپنا مال دیتا ہے خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کر لے پھر تزکیے کا بیان کتنی مرتبہ آیا یہ مال کا خرچ کیا جانا اس تزکیے کے لیے بہت ضروری ہے مثال پہلے آئی تھی کہ بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے پانی آتا رہے جاتا رہے پانی پاک رہتا ہے مال بھی آتا رہے اور جاتا رہے تو دل بھی پاک مال بھی صاف دل بھی صاف مال بھی پاک جی لیکن پانی کھڑا ہو جائے تو گندگی ہو جاتی اس میں یہ مال بھی اگر اس کو جب بچا بچا کر رکھتا رہے گا مندہ تو یہ گندگی دل میں پیدا کرے گا پھر تذکیہ نہیں ہو سکتا تو اللہ یو تی یوتی مال یا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ تزکیاں حاصل کر لے ومال جزا اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے کسی کے احسان تلے نہیں دے رہا کسی کا مال خرچ مال جو وہ خرچ کر رہے وہ البتو رب اعلی مگر یہ کہ اپنے رب اعلی رضا کے حصول کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے بلا سو فی الغریب و راضی ہو جائے گا کون یہ خرچ کرنے والا بہت سے مفسرین نے اولن اس ان آیات کے بارے میں بتایا کہ یہ حضرت اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے مزید بنا یہی راستہ ہمیں بھی اختیار کرنا ہے جہنم سے بچنا ہے تو تقوا ہونا چاہیے اس تقوا کے لیے تزکیہ ضروری اس تسکیے کے لیے مال کا خرچ کیا جانا ضروری اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے سورہ دہر میں جنت والوں کی صفات کا مطالعہ کیا ان نما اللہ ہم تو تمہیں کھلاتے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نہ کوئی شکرگزاری چاہتے نہ کوئی تم سے ہم بدلا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں خرچ کرنے والے بندوں میں انفاق کرنے والے بندوں میں ہم سب کو شامل رکھے اس کے بعد صورت الحا اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے انعامات کا بیان اللہ تعالی کے احسانات کا بیان اور حضور نبی مکرم علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبا قسم ہے سورج کی روشنی کی جب وہ شدت آ جائے دنچر آئے جسے کہتے ہیں وہ لئی اجازت اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے ماں و دعا کا ربو کا و اس رب نے اے نبی علیہ نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ سے ہوا ہے بس منظر کیا ہے اول اول جب وحی کا نزول ہوا تو بڑا بھاری معاملہ وحی کے نزول کا تو کچھ اللہ تعالیٰ نے وقفہ دیا اس میں تو مشکی نے اعتراض کر دی جی ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا معذ اللہ ایسا نہیں کیا مطلب تو یہ وقفہ کیوں آ رہا ہے بھائی دن بھر میں مشقت ہوتی ہے تو رات میں وقفہ چاہیے ہوتا کاہے کے لیے سکون کے لیے جو وہی کی اتنی مشقت والی ذمہ داری کا معاملہ ہے تو اس کو سہارنے کے لیے اللہ تعالی نے کچھ کچھ وقفہ عطا کیا ہے نہ وہ اللہ سبحانہ تعالی اس آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اللہ ناراض ہوا ہے بلکہ اصل بات تو کیا ہے ولال آخرت خیر ولال آخرت خیر اللہ ایک ترجمانی ہے اے نبی علیہ السلام ہر بعد والی کیفیت آپ پشنی کے لیے پچھلی کیفیت سے بہتر ہے مکہ مکرمہ میں بڑے مصائب اور شدائد آئے ہیں تو مدنی دور میں فتوحات بھی اللہ تعالی نے عطا فرمائی ایک دور گزرا مصائب اور شدائد کا پھر اللہ تعالی نے عروج بھی عطا فرمایا اور سب سے بڑھ کر کیا ہے وہ جو آخرت ہے وہ اس دنیا میں جو کچھ بھی عطا ہوا اس سے بہت بہت بہت, بہت, بہت زیادہ بہتر ہے جو اللہ سب خان و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا مناسب عقیق ربو کا اور انکرین آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کا التفات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا اللہ کو آتا فرمائے گا کہ نبی آپ راضی ہو جائیں گے آپ کی میری بشارت کے لیے بڑی پیاری حدیث شریف صحیح مسلم شریف کی روایت حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس وقت راضی ہوں گا میرے ادب جب میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا کس قدر حضور کو امت کا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک ذرا تلخ بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہمارے ایک طبقہ اس کو بیان کرتا ہے ایک بخاری شریف کی حدیث سے سورہ معدہ کے آخر میں عیسی علیہ السلام کیا فرمائیں گے اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا تو تو میں دیکھ رہا تھا یہ لوگ کیا کر رہے تھے جب اللہ تو نے مجھے بلند کر لیا پھر تو ہی گوا تھا یہ لوگ کیا کر رہے تھے اس کے ذیل میں ایک حدیث بخاری شریف کے پہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ لوگوں کو پلانا چاہیں گے جامع کو فرشتے دور کر دیں گے حضور فرمائیں گے میرے امتی فرشتے کریں گے یار رسول اللہ یہ نا ہنجار انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا آپ کے بعد یہ قابل نہیں ہے یہ بخاری کی حدیث انہوں نے بدعات اور نئے نئے معاملات دین میں ایجاد کر ڈالے تھے یہ بخاری کی حدیث ہے اور جو ابھی میں نے آپ کو سنا یہ مسلم شریف کے روایت ہم یہاں بیٹھ کر جوڑنے کی بات کرتے بھائی پورا پیکیج ایک طبقہ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر وہ بخاری شریف کی حدیث فقط بیان کرتا ہے اور ایک طبقہ ایک مکتب فکر صرف مسلم شریف کی بیان کرتا ہے بھائی دونوں بیان کرو نا الایمان بین الخوفی و الرجا ایمان خوف اور امید کے کی درمیانی کیفیت کا نام ہے ڈر بھی رہے تاکہ حضور کی اتباع جاری رہے صلی اللہ علیہ وسلم اور امید بھی رہے اور مایوس نہ ہو جائے اور امید رکھے کہ اللہ حضور نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے گا تو یہاں مسلم شریف کے اور روایت کے آپ نے فرمایا اے میرے گھر میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا اللہ ہم سب کو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے و جامع کوثر پینا نصیب فرمائے اور اللہ ان کا مبارک ساتھ اور پڑوس مجھے آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس میں نصیب فرمائے علم یجید کا یتیم فعوا اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ نہ دیا اب یہ خاص کیوں ذکر ہوا کس قدر حقوق یتیم کے بیان ہوئے دین اسلام میں قرآن میں بھی حدیث میں بھی اور حضور اس کیفیت سے گزرے آپ تو رحمت اللہ آپ سے بڑھ کر کون کسی یتیم اور کمزور طبقات کے حقوق کو بیان کر سکے گا لیکن اللہ نے اس کیفیت سے تو گزارا مگر اللہ کی شان کریمی فاوا بس ٹھکانہ آپ کو عطا کیا اور آپ کو حق کا متلاشی پایا تو رہنمائی عطا فرمادی ہدایت عطا فرما دی غار ہرا میں غار ہیرا میں حضور جاتے تھے لوگوں کی کیفیات کو دیکھ کر کس قدر طوفان گناہوں کا نافرمانیوں کا ظلم کا بازار گرم آپ پریشان جی کیا حال ہے اس کا آپ متلاشی تھے حق کے لیے اللہ کی محبت میں سرگردہ تھے یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے آپ کو حق کا متلاشی پایا بس راستہ دکھا دیا قرآب اس میں ربی کا لدی ہدایت کا سامان شروع ہو گیا مخلوق خدا کے لیے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت مند پایا تو غنی فرما دیا ایک اس ظاہر کے اعتبار سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح بھی ہوا البتہ ان کی ساری دولت پھر آغاز وہی کے بعد دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ کے کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے لیکن یہ ظاہر کے اسباب سے اور باقی اصل تو اللہ تعالی نے وہ وہ کچھ عطا فرمایا ان نہ فضلہ کھانا علیہ کا اے نبی آپ پر تو رب کائنات کا بہت عظیم فضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم یتیمہ فلا تقہر بس جو یتیم ہو اس پر سختی نہ کیجئے حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے امت کو سمجھایا جا رہا ہے یتیم پر سختی نہ کرنا اس کے ساتھ بھلا سلوک کرنا اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو اللہ تمہارے دل کی سختی کو نرمی میں بدل دے گا حدیث کا واقعہ سنایا گیا تھا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ سوری کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہو اور بہترین گھر کون سا مسلمانوں کو جہاں کسی یتیم کے ساتھ ظلم ہو یہ تفصیل سے احادیث ہم نے شروع میں سر میں سرد البکرا میں سمجھی تھی امل یتیم افلاط اخہ بس یتیم ہو اس پر تختی نہ کیجیے وہ امسان فلا ہر اور جو سوال کرنے والا ہو اس کو جھڑکیے گا مت حضور کے ذریعے ہمیں تعلیم دی جا رہی حضور کا معاملہ تو کیا تھا علیہ السلام جو آپ کے دروازے پر آتا خالی ہاتھ کبھی نہ جاتا اگر کچھ نہ ہو تو, تو آپ قرض لے کر اس کی مدد کرتے اور اگر یہ بھی نہیں تو آپ کسی کے حوالے کرتے بھئی کون اس کی آج رات میزبانی کرے گا وہ مشہور صحابی جن کی رات کی میزبانی قبول ہو گئی سورہ حشر میں بیان بھی آیا تھا تو حضور کا معاملہ کیا ہے کوئی آپ کے گھر سے سوال کرنے والا خالی ہاتھ نہیں گیا ہمارے لیے کم از کم کیا ہے اگر کسی کے بارے میں اطمینان نہیں ہو رہا کہ بھائی ڈیزروگ نہیں ہے اگر تو بھائی اچھا نہیں کر سکتے برا تو نہ کرو برا بھلا تو مت کہو جھڑکو تو مت باقی زندن ایک بات ہے جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کہی تھی اور مفتی سقی عثمانی صاحب نے ذکر کیا کہ ابا جان کے ساتھ کہیں ہم ملک سے باہر تھے تو جہاں گاڑی سگنل پر گئی رکتی کوئی آتا تو ابا جان سکا دے دیتے تو کہا کہ ابا جان آپ دیکھ تو لیں ہماری اندر کی گرک پھڑک اٹھی مفتی شفی اسمانی صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا ابا جان ذرا دیکھ تو نہیں ڈیزروگ ہے بھی کہ نہیں تو مفتی شفی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا بیٹا جس دن اللہ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ تم ڈیزرونگ ہو کہ نہیں تو سوچو تمہارا حشر کیا ہوگا کتنا ہے میرے اور آپ کے پاس بعض کے پاس دو دو نسلوں کے لیے ہے ساتھ ساتھ نسلوں کے لیے اور بعض میں آپ ہم کروڑوں سے بہتر حالت میں اس زمین پر اللہ نے اگر دیکھنا شروع کر دیا تو کہاں ہم کھڑے ہوں گے تو بھائی اگر بھلا نہیں کر سکتے کم سے کم نہ کرو کسی کے ساتھ جھڑ کو مت یا سوالی کو سوال کرنے والے کو وہ اماں بن امت اور اور جو نعمت رب نے عطا فرمائی ہے اس کا آپ تذکرہ کیجئے حدیث شریف میں کہ اللہ نے بندے کو نعمت دی بندہ استعمال کرے تکبر نہیں اکڑ نہیں دکھاوا نہیں لیکن اللہ کی نعمت کو استعمال کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے خوب دے رکھا ہے اور وہ بے یتیموں کی طرح مسکینوں کی طرح محتاجوں کی طرح پھر رہا ہے لوگ اس کے ہاتھ میں زکات تھمانا شروع کر دیں یہ بھی نعمت کی ناقدری ہے تو وہ اماں نعمت اور ربی کا فہد اور جو نعمت تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا ذکر کیجئے اس کے بعد سورت الشرا اس میں حضور نبی اکرم علیہ السلام پر مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان آپ کے ذکر کے ذکر کیے جانے کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت کو اللہ کے ساتھ لا لگانے اور اس میں اور آگے بڑھنے کی تلقین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشر کیا اے نبی علیہ السلّت ہم نے آپ کے سینے کو کھولنا دیا جی ویسے موازنہ کر دیے گا تو منع کیا گیا ایک نقطہ بہالا مفصری نے لکھا علیہ اسلام تو دعا کر رہے رب شرح علی صدری اللہ میرا سینا کھول دے اور اللہ انعام کے طور پر بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کو دور نہیں کر دیا کہ جس نے آپ کی پشت کو جھکا دیا تھا وہ ایک کس نوعیت کا بوجھ تھا ایک کڑن تھی حضور کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہی جو آپ چھتیس برس کی عمر سے غارے حرام جانا شروع ہو گئے یہ معاشرے میں ظلم ستم حق تلفیاں اور یہ سارے گنا نا یہ کیا ہے آخر اس کا حل کیا ہے یہ معاملہ کیسے صدرے گا یہ جو کڑن آپ کو لے جا رہی تھی غار ہرا میں رمضان شریف کا پورا مہینہ آغاز وہی سے پہلے کی بات پورا پورا مہینہ وہاں پہ گزارا کرتے تھے اس کی طرف اشارہ کہ یہ اس قدر جو آپ کی کڑن تھی بوجھ کی کیفیت تھی اس کو دور نہیں کر دیا اور اس سارے معاملے کا حل آپ کو عطا نہیں کر دیا اب سنیے اگلی آئے ورفانہ کرت اور اے نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا عام تو پر ترجمہ ہم کرتے ہیں آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہ ناقص یا نامکمل ترجمہ ہے رفانہ کا ذکر کا اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہ التفاط ہے اللہ سبحانہ و کا سادہ سی مثال اور جو معروف بھی ہے زمین کے ہر کونے پر سورج غروب ہو رہا ہے کسی وقت اور کہیں طلوع ہو رہا ہے ہر وقت ادان کا وقت ہو رہا ہے کسی نہ کسی ہر مقام پر ہر وقت ادان بلند ہو رہی ہے تکبیرات کہی جا رہی ہیں اللہ کی توحید کی گرواہی حضور کی رسالت کی گرواہی ہر وقت زمین پر نماز ادا ہو رہی ہے درود و سلام کے نظرانے پیش کیے جا رہے ہیں یہ معروف مثال ہے ورنہ ذکر کے بلند کیے جانے کے اور بھی بہت سارے علمی اعتبار سے پہلو ہے ان کا مطالعہ تفسیر،, تفسیر میں کیا جا سکتا ہے اورفا انا اللہ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ان نمال عرا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے ان نمال عصری اسرا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے آسانی آئی ہے مگر مشکلات سے گزرنا تو پڑے گا ابھی مکی دور ہے مشقتیں ہیں دعوت کا کام تبلیغ کا کام اور مخالفین کی مخالفت کو جھیلنا وہ فزیکل پرسیکیشن بھی انہوں نے شروع کر دی جسمانی طور پر تشدد کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور حضور کے ذریعے صحابہ کو بھی تسلی کہ ہاں یہ مشکل کا مرحلہ بھی گزر جائے گا یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے فائضہ فروغ فن سب بس اے نبی اسلام جب فارغ ہو تو محنت کیجیے اں سے فارغ ہوں؟ آغاز وہی کے بعد حضور کا کوئی لمحہ معاش کی محنت پہ گزرا ہے نہیں سارا وقت کہاں اللہ کے دین کے لیے اس سے جب فارغ ہوں فن سب تو محنت کریں لو لگانے میں وہ الا ربی کا فرغب اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں اللہ اکبر کبھی رحب ہم لوگ تو دن میں معاش کی محنتیں بھی ہیں نہ جانے کہاں کہاں غافل ہو جاتے ہیں حضور تو ہر آن اللہ کے دین میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی فرمایا جا رہا ہے جب اس ہوں تو اللہ سے لو لگائیں پتا چلا دین کا کام کرنے والے دین کی محنت کرنے والے دین کی دعوت کا کام دین کی تبلیغ کا کام ان کو اپنے پرسنل معاملات کو اللہ کے ساتھ بہتر کرنا چاہیے. کوئی اپنا انفرادی معاملات کا بھی وقت ہونا چاہیے اللہ سے لو لگانا اللہ کی طلب پلٹنا اللہ سے مانگنا اللہ کے سامنے رونا یہ انفرادی ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ بہت ضروری وہ قیام اللہ صورت مزمل میں ہم نے کا بیان پڑا وہ بھی کس لیے تھا اس ذمے داری کو ادا کرنے کے لیے کورت اور نصرت اللہ کی ملے گی جب تم اللہ سے لو لگاؤ گے حضور کے ذریعے ہمیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم